باب الجنائز إذا احتضر الرجل وجهه إلى القبلة على شفقه الأيمن ولقن الشهادتين وإذا ما تشدوا لخيتيه وغمضوا عينيه فإذا أرادوا غسله وزعوه على ترير وجعلوا على عورته خرقه بہ یو مز مزہ بابل جناس جی آپ مولانا نا نماز جنازہ کے بارے میں بتلائیں گے بھائی نماز جنازہ اور اسی طرح اس سے پہلے جب کوئی شخص مرنے لگے تو کیا کیا جائے اور پھر اس میت کو غسل کیسے دیا جائے اور اس کو کفن کیسے دیا جائے یہ بھی ساتھ ہی بیان کریں گے بھائی یہ بھی ساتھ ہی بیان کریں گے تو یاد رکھیے جنائی جمع ہے جنازہ یا جنازہ کی مولانا جنازت ان و جنازت ان بھائی جین کے فتحے کے ساتھ بھی یہ لفظ آیا ہے اور جین کے قطرے کے ساتھ بھی آیا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو میت کو کہتے ہیں جنازت و جنازت میت کو علامہ ابو سعود بھائی ان کا ایک عجیب ادبی نقطہ بیان کروں جو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مل فرقو بین الجنازۃ والجنازہ جنازہ اور جنازہ دونوں میں کیا فرق ہے فرمایا العالی للعالی والصافل للصافل اوپر والا اوپر والے کے لیے ہے نیچے والا نیچے والے کے لیے ہے عجیب جواب دیا مولانا العالی للعالی والصافل للصافل یعنی جو اوپر والا ہے جنازہ جیم پر کیا آ رہا ہے پتھرا یہ اوپر والی چیز کے لیے ہے یعنی میت کے لیے اور جو جی جنازہ جہاں جیم کے نیچے کثر آ رہا ہے وہ نیچے والی چیز یعنی اس چارپائی کے لیے ہے جس پر میت پڑی ہے تو چار پائی نیچے ہوتی ہے تو وہاں کیا لفظ آ گیا اس کے لیے کیا استعمال کریں گے جنازہ اور میت اس کے اوپر ہے تو اس کے لیے پتہ والا لفظ کیا استعمال کریں گے جنازہ بھائی دوبارہ ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے سمجھ میں چارپائی پر بھی دونوں لفظ بول دیے جاتے ہیں اور میت پر بھی دونوں لفظ بول دیے جاتے ہیں لیکن علامہ ابو سعود نے یہ باریک فرق اس میں بیان کیا بھائی تو کہتے ہیں جب موت آ جائے آدمی کی کسی آدمی کی جب موت آ جائے بھائی موت کا وقت آ جائے موت کا وقت آ جائے کیسے بھائی علامات لکھی ہیں علماء نے اس کی بھائی کہ سانس اکھڑ جائے مولانا سانس تیز تیز چلنے لگے ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائے بھائی وہ ان کو کھڑا نہیں رکھ سکتا اور ناک جو ہے ناک کچھ ٹیڑی ہو جاتی ہے پچک جاتی ہے تھوڑی سی دب جاتی ہے کنپٹیاں جو ہیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ایک اس شخص کا آخری وقت ہے مولانا اس وقت زور زور سے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دو بھائی کلمہ تو اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ وہ بھی آپ سے سن کر کلمہ پڑھ لے بھائی اور اس کا آخری کلام کیا بن جائے کلمہ بن جائے تو اس طرح یقینا یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی بھائی سعادت کی بات لیکن اس مرنے والے کو نہیں کہنا بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بھائی یہ وقت بڑا شدید ہوتا ہے مولانا اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا بھائی سمجھ میں آیا بھائی کہتے موت اتنی سخت ہے جیسے روایات میں آتا ہے کہ جیسے ایک نازک ریشمی کپڑے کو ایک کانٹوں والی شاخ پر ڈال دیا جائے بھائی اور پھر اس کو کھینچا جائے تو اس طرح روح بدن کے ایک ایک حصے سے جدا ہوتی ہے تو جیسے وہ کپڑا کھینچیں گے مانا نا وہ تار تار ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھٹ جائے گا بالکل اسی طرح اسی شدت کے ساتھ روح بدن سے نکلتی ہے بھائی سونے ہردی سال السلام سلام بھائی مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے ایک مردے کو زندہ کیا اور کہ اس سے پوچھا کس حال میں ہو کہنے لگا کہ تین سو سال ہو چکے ہیں مجھے مرے ہوئے تین سو سال لیکن موت کے وقت جو سختی آئی تھی جو تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف آج تک میں نہیں بھول سکا بھائی اتنی شدید ہوئی اتنی اتنے سخت تو لہذا اس موقع پر بھائی اب مرنے والے کو نہیں کہنا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بھائی وہ اتنی تکلیف میں ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا بات نکل جائے بھائی بس اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھو اور جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو بس کافی ہے مولانا اب بار بار یہ نہیں ضروری کہ وہ پڑھتا ہی چل رہا ہے بھائی بس مقصد تو یہ ہے کہ آخری بات اس کی کیا ہونی چاہیے کلمہ ہو بھائی سورج سمجھ میں آ گئی آخری بات ہاں اگر درمیان میں پھر اس نے کوئی اور بات کر دی تو پھر پڑھو مالا نہ تاکہ اس کا آخری کا لام کیا بن جائے کلما بن جائے وہ پھر پڑھ لے اس کو جی اور اسی طرح پورا یاسین سے بھی بھائی موت کی سختی کم ہوتی ہے لہٰذا اس کے بعد پورا یاسین پڑنی چاہیے یا کسی سے پڑھوا دے انسان بھائی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں بھائی اگر مرتے وقت خدا ناخواستہ مرنے والے کے منہ سے کوئی کفریا بات نکل گئی بھائی تو اس کا کوئی خیال نہ کرنا اور نہ کسی کو بتلانا بھائی بلکہ یوں سمجھنا کہ موت کی شدت کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی بھائی بڑا میں نے بتلایا بڑا شدید تکلیف کا وقت ہے بھائی تو یوں سمجھیں گے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی عقل خراب ہو گئی تھی اور عقل جب خراب ہو جائے اس وقت کی ہر غلطی تو معاف ہے اس پر پھر اس کا پوچھا نہیں جاتا جب انسان کی عقل ہی ٹھیک نہیں رہی تو لہذا یہ لوگ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں نا اس کا خیال کرے بس اللہ سے اس کی مغفرت کی اسی طرح دعا انسان کرتا رہے بھائی کرتا رہے اور جب وہ شخص مر جائے تو اس کے بعد بھائی اس کے پاس بھائی کوئی جنابت کی حالت میں ہو جسے نہانے کی حاجت ہے یا حیض و نفاس والی کوئی عورت ہے وہ نہ رہے اس کے پاس سے ہٹ جائے چلی جائے بھائی اور اسی طرح جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس قرآن شریف نہ پڑھا جائے بھائی ہاں غسل دے دیا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں بھائی قرآن پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں تو متوجہ کر دیا جائے اس کو قبلے کی طرف یعنی قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیا جائے بھائی جب آدمی کا موت آئے تو افضل یہ ہے مولانا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو دائیں پہلو پر لٹا دو قبلہ رخ کر کے بھائی قبلہ رخ کر کے دائیں پہلو پر لٹا دو یا یہ بھی ٹھیک ہے نا کہ سیدھا لیٹ جائے اور پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں اس کے اور سر کے نیچے کوئی تھوڑا تکیا وغیرہ اونچا رکھ دو تاکہ چہرہ آسمان کی طرف نہ ہو بلکہ قبلہ رخ ہو جائے چہرہ اور اگر ان باتوں سے میت کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہلاتے ہیں یا کچھ تو پھر جس حال پہ ہے اسی حال پر کیا کرو اسے چھوڑ دو چھوڑ دو بھی. تو کہتے ہیں جی ہل القبل تھی جب آدمی کی موت آ جائے تو اس کو متوجہ کر دیا جائے قبلے کی طرف یعنی قبلہ رخ کر دیا جائے آل اے منی دائیں پہلو پر وقن شہادتیں لقین شہاد الشحا... اور تلقین کی جائے اسے شہادتین کی شہادت تلقین کی جائے شہادتین کی یعنی شد اللہ شد الحمدن رسول اللہ یہ دو شہادت جو ہیں ان کی تلقین کی جائے میں نے بتلا اس کے بعد کلمہ پڑھا جائے تاکہ آخری کلام یہ ہو جائے اس کا بھائی وہ ادا ماتا اور جب وہ مر جائے بھائی شد الحیت تو باندھ دیں اس کے دونوں جبڑوں کو لحیہ لحیہ داڑھی کو بھی کہتے ہیں اور یہ جبڑے کو بھی ملانا اور جبڑے دو ہے ملانا ایک اوپر والا جبڑا اور ایک نیچے اوپر والی ہڈی ہے یہ اوپر والے دان جس میں ہیں اور ایک نیچے والی ہڈی ہے تو دو جبڑے ہیں بھائی تو لکھ یا نی تھا نون اضافت کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے کہ اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر جاتا ہے تو لکھ یا ہی ہوا ہاں زمیر ساتھ آئی بھائی شدیت ہی باندھ دیں اس کے باندھ دیں اس کے دونوں جبڑوں کو وہ غم اور اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیں بھائی جبڑوں کو باندھ دو بھائی مرنے کے بعد پھر جسم خشک ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے مولانا تو پھر اگر منہ کھلا رہ گیا تو اسی حالت پر رہے گا بھائی لہذا جب مر جائے تو اب اس کے منہ کو باندھ دیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے ایک پٹی لے کر تھوڑی کے نیچے سے گزار کر سر کے اوپر گرا دے کر باند دو گئی تاکہ منہ بند ہو جائے بند رہے ٹھیک حالت میں رہے اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں والانا اور اسی طرح پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو بھی کسی پٹی کے ذریعے آپس میں باندھ دے تاکہ پاؤں سی دے رہے بھائی سورج <تصف> سمجھ میں آگئی گئی بھائی جی اور یہ جو باندھتے وقت یہ تھوڑی باندھتے وقت آنکھیں بند کرتے وقت اور پاؤں کے انگوٹھے باندھتے وقت جو شخص باندھ رہا ہے اسے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ پڑھتا رہے بھائی کیا پڑھتا رہے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یہ پڑھتا رہے اور باندھتا رہے بھائی فضا دس لہو بس جب اس کو غسل دینے کا ارادہ کریں اس کو غس لہو پڑھنا مولانا غس لہو نہیں پڑھنا وجہ یہ کہ صاحب جوہرا نے ضابطہ ذکر کیا ہے مولانا صاحب جوہرا یہ شارخ ہیں مولانا انہوں نے شرح لکھی ہے قدوری کی قدیم شرح ہے مارانا سینکڑوں سال قدیم شرح انہوں نے بیان کیا جہاں غسل جمعہ کی بحث آتی ہے وہاں انہوں نے بیان کیا بھائی تو وہاں چونکہ ضرورت نہیں پڑی میں نے ضابطہ آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا یہاں آپ بتانا ضروری ہے اس کے سیوا چارا نہیں انہوں نے ضابطہ یہ ذکر کیا کہ غسل کے لفظ کی جب اضافت کی جائے اگر اس کی اضافت غیر مغصول کی طرف ہو تو غسل پڑھیں اور اگر مغصول کی طرف اضافت ہو تو غسل پڑے کیا ضابط ذکر ہوا یہ غسلہ کے مادے کی اس لفظ کی اضافت ہو جائے کس کی طرف غیر مغصول کی طرف تو کیا لفظ پڑھیں گے غسل غین کے زمے کے ساتھ اور اگر مغصول کی طرف ہو تو پھر کیا پڑھیں گے غسل پڑھیں گے غم کے فتحہ کے ساتھ دیکھو مولانا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہتا ہوں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے غسلہ غسل غسل مادہ ہے اور آگے الجمعہ ہے جمعہ کا لفظ ہے مزافل ہے اب بتائیے مولانا غسل الجمعہ پڑھیں گے یا غسل الجمعہ پڑھیں گے غسل الجمعہ پڑھیں گے کیوں کیونکہ غسل ہے مضاف اور الجمعہ ہے مضافون اور میں نے بتلایا تھا کہ غسل کے مادے کی جب اضافت ہو جائے کس کی طرف غیر مقصول بھائی جمعے کو دھویا جاتا ہے یہ مقصول ہے تو اضافت مقصول کی طرف ہوئی یا غیر مقصول کی طرف غیر جمعہ تو وقت ہے مولانا اس وقت میں غسل کیا جاتا ہے تو یہ مقصول چیز کی طرف اضافت نہیں ہوئی بلکہ کس کی طرف ہو گئی غیر مقصول کی طرف اضافت ہوئی لہذا اس صورت میں کیا پڑھا جاتا ہے غسل کا لفظ پڑھا جاتا ہے غسل جانا اور غسل جمعی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا دوسری مثال مولانا غسل کا مادہ ہے اور اس کی اضافت ہے میت کی طرف بھائی کس کی طرف میت کی طرف اضافت ہے مارانا نا اب کیا پڑھیں گے بھائی غسل المیت یا غسل المیت غسل المیت بھائی بھائی غسل المیت کیوں کیونکہ اس کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے مقصول کی طرف جس کو دھویا جائے گا تو لہذا اس صورت میں کیا پڑھا جاتا ہے غسل محید. غسل المئی اچھا اسی طرح اب آپ بتائیے غسل الجنابت ہوگا یا غسل الجنابت محید. جنابت مقصول ہے یا غیر مقصول ہے محید. غیر مقصول ہے بھائی غیر مقصول ہے تو لہذا کیا پڑھیں گے غسل النابت جنابت کا غسل اچھا اب آپ بتائیے غسل سو پڑھوں گا یا غسل سوب پڑھوں گا غسل سوب کیونکہ سوب کیا ہے مقصول اور جب مقصول کی طرف اضافت تو, تو کیا پڑھتے ہیں غسل پڑھتے ہیں تو ذات کا کیا ذکر ہوا کہ اگر غسل کے مادے کی اضافت کس کی طرف ہو غیر مقصول کی طرف ہو تو کیا پڑھا جائے گا غسل کا لفظ بھائی غین کا ضمہ پڑھیں گے اور اگر اس کی اضافت کس کی طرف ہو مقصول کی طرف پھر کیا پڑھا جائے گا غسل کا لفظ پڑھا جائے گا مولانا غسل کا اب آپ بتائیے مولانا یہاں غسلہو لہو پڑیں گے یا غسلہو پڑیں گے <تصفح> کیونکہ ہاض امیر میت کو راجے ہے ایزا ارادو غسلہو جب اس میت کو غسل دینے کا ارادہ کریں وزا سر ہرین تو رکھ دیں اس کو ایک سختے پر بی وجہ آلو آلہ اور ڈال دیں اس کی سطر پر اس کی شرم پر خیر کا کوئی ٹکڑا کپڑے کا, کا کپڑے کا ٹکڑا ڈال دیں ناک سے لے کر گھٹنوں تک اس کو ڈھانپ دیں بھئی سمجھ میں آیا اس کے بعد اس کے وہ نزاؤ اور اس کے کپڑے اتاریں بھئی تو وہ شرم گاہ ظاہر کرنا آپ جانتے ہیں جائز نہیں میت کے ساتھ بھی اسی طرح اس کے بھی بھائی شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں تو پہلے اس پر کپڑا ڈال دیں بھائی ناپ سے لے کر گھٹنوں تک اس کے بعد کپڑے اتارے گئے بھائی اچھا تفصیل پہلے مجھ سے سمجھ لو اولانا اس کے بعد پھر کتاب کی طرف جاتے ہیں بھائی بھائی غسل دیتے ہوئے میت کو سب سے پہلے یہ ہے کہ میت کو تختے تف... پر لٹایا گئے اور اس پر کپڑا ڈال دیا ہے اب آہستہ آہستہ اس کے تھوڑا سا پیٹ کو ملا جائے نرمی کے ساتھ اور پھر کوئی نجاست نکلے یا نہ نکلے پھر اس کو استنجا کروایا جائے استنجا کس کے ساتھ ہوگا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ تین یا پانچ کے ساتھ استنجا کروا निकले اجازت نکلے یا نہ نکلے استنجا کروایا جائے اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کروائے لیکن ہاتھ نہیں لگانا والا نا ہاتھ نہیں لگانا بلکہ ہاتھ پر ایک کپڑے کی تھیلی چڑھا لیں گے بھائی دستانہ سمجھ میں آیا بھائی تو کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیتے ہیں اسے دستانہ کہیں گے ہم دستانہ تو یہ تھیلی چڑھائی اس کے ذریعے اس کو کیا کروا دیا یہ سنجا کروا دیا جی اچھا اس کے بعد اب ہم اسے وضو کروائیں گے بھائی وزو کروائیں گے اور یاد رکھیے وضو کرواتے ہوئے اس کو کلّی نہیں کروانی ناک میں پانی نہیں ڈالنا بھائی کیونکہ کلو کروائیں گے پھر باہر پانی نکال سکتے ہیں بھائی پھر تو نہیں باہر نکال سکتے ناک میں پانی ڈالیں گے تو باہر نکال سکتے ہیں پھر نہیں نکال سکتے لہٰذا کلّی نہیں کروانی ناک میں پانی نہیں ڈالنا بھائی ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا روئی تر کر کے اس کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں اور اسی طرح کوئی روئی یا کپڑا تر کر کے اس کے ناک میں پھیر دیں وہاں سورج سمجھ میں آ گئے یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر مرنے والا جناب کی حالت میں تھا تو پھر یہ ضروری ہے یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ غسل میں فرش تھا یا نہیں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا تو یہ تو فرش ہے غسل میں اور مرنے والا جناب کی حالت میں تو یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے لیکن اب چونکہ کلی اور ناک کروا نہیں سکتے ناک میں پانی ڈال نہیں سکتے بنا تو وہ پانی نکلے گا نہیں باہر لہٰذا اس صورت میں ضروری ہے کہ کیا کیا جائے روئی یا گیلا کپڑا لے کر کیا, کیا جائے اس کے دانتوں اور مسوروں پر اس کو مال دیا جائے اور اس کے ناک میں بھی گیلا کپڑا لگا دیا جائے بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی پھر اس کے بعد بھائی استنجا بھی کروا دیا اچھا یہ گیلا کپڑا بھی لگا اب بھائی اب اس کو وضو کروائیں گے وضو سے صرف فرائض پورے کروا دیں بھائی سمجھ میں فرائض پورے کروا دیں گے چہرہ دھو دیں گے اور پھر اس کے بعد بازو اسی طرح اس کو مسا کروائیں گے اور اس کے پاؤں بلوا دیں گے سورج سمجھ میں آ گئی. دھلوا دیں گے اس کے بعد والا نا اچھا اس کے بعد اب اس پر پانی ڈالا جائے گا بھائی پانی بہائیں گے اس کے اوپر ہیں پانی بہائیں گے ہاں لیکن یہ یاد رکھنا والا یہ پانی ڈالتے وقت یا اسی طرح وضو کے وقت اگر خطرہ ہے بلکہ خطرہ کیا ہے ضروری ہے یوں کرو اس کے ناک میں بھی تھوڑی سی روئی رکھ دو اس کے منہ میں بھی تھوڑی سی روئی رکھ دو اور کانوں میں بھی روئی رکھ دو تاکہ پانی اندر نہ جائے بھائی. اب اس کو غسل دیں گے مولانا کہ اس کو پہلے بائیں پہلو پر لٹا دیں گے کیا کریں گے بھئی ہم نے جب بائیں پہلو پر لٹایا تو اوپر کون سا پہلو آ گیا دایا پہلو آ گیا دائیں سے ابتدا کرتے ہیں ہر کام کی بھائی سمجھ میں آیا ہر اچھے کام کی ابتدا کس سے کرتے ہیں دائیں طرف سے کرتے ہیں تو میت نے بھی ہم نے اس کی دائیں طرف کو پہلے دھونا ہے تو لہذا ضروری ہے کہ اس کو کس پہلو پہ لٹاؤ بائیں پہلو پر تو بائیں پہلو, نی... بائیں پہلو, نی... بائیں پہلو نیچے ہوا دائیں پہلو اوپر آ گیا آپ مولانا تین دفعہ اس پر پانی ڈالیں گے بھائی سارے بدن پر تین دفعہ تاکہ اچھی طرح نیچے تک پانی پہنچ جائے بھائی پھر اس کے بعد اب اس کو کس پہلو پر لٹائیں گے آپ دائیں پہلو پر اس کو لٹا دیں گے تو بایاں پہلو اس کا اوپر آ گیا آپ اس پر بھی تین دفعہ پانی ڈالیں گے اچھی طرح تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے بھائی نیچے تک پانی پہنچ جائے اچھا نیچے تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد آپ ہیں میت کو بٹھا دو تھوڑا سا اوپر کرو اس کو اور اپنے ساتھ ٹیک لگوا دو تاکہ گرے نہ اپنے ساتھ ٹیک لگوا کے اب اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ مل آ جائے بھائی تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ خارج ہونی ہے وہ خارج ہو جائے اس کے بدن سے بھائی تو نجاست اگر کوئی خارج ہو اس کو دھو دے اور اب دوبارہ وضو کروانے کی اور غسل کی حاجت نہیں دوبارہ سمجھ میں اس نجاست کو دھو دے اس کو صاف کر دے بھائی اچھا اس کے بعد والا نا اب اس کو پھر بائیں پہلو پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی تین دفعہ اس کے بدن پر ڈال دیں بائیں پہلو پر لٹایا تو کون سا پہلو پر آیا دایا پہلو تو کافور والا نا کافور یہ خوشبودار درخت سے نکلنے والا سفید رنگ کا شفاف مادہ ہوتا ہے جسے دواؤں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور مردوں کو میت کو لگاتے ہیں تو یہ کافور میں پانی ملایا ہوا ہو یہ اس کے بدن پر ڈال دیا جائے بھائی بدن پر کیا کریں ڈال دیں بھائی تو کتنی دفعہ پانی آ گیا میت پر تین دفعہ اس پر پانی بہا دیا بھائی پہلے دائیں طرف ڈالا تھا تین دفعہ پھر تو یہ ایک دفعہ ہم نے دھو دیا گیا دوسری طرف دوسری مرتبہ بائیں طرف وہ بھی تین مرتبہ پانی ڈال دیا تو یہ دو دفعہ دھویا ہوئے اور تیسری مرتبہ اب پھر مارانا تیسری مرتبہ ڈالا تو تین مرتبہ پانی اس پر اس کے پیٹ کو ملا ہے اور اس کو دھویا ہے اس کے بعد پھر تیسری دفعہ دھو لیں گے اس کو بھائی سمجھ لیکن وضو وغیرہ کرنے کی دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں پھر اس کے بعد مولانا کپڑے وغیرہ کسی سے خوش کر کے اب اس کو کفن پہنایا جائے گا تفصیل آگے آ جائے گی. یہاں تک کر لیں. تو کہتے ہیں فیضا اراد غسل جب اس کو غسل دینے کا ارادہ کریں وزا سری ان تو رکھ دیں اس کو تختے کے اوپر وجہ آتی ہی خیر اور ڈا کر دیں اس کی اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں وہ نہ بہ اور اس کے کپڑے اتار دیں اور اس کو وضو کروائیں میں نے بتلا پہلے اس کروائیں پہلے ڈھیلے سے اور پھر پانی وغیرہ سے وضو کروائیں گے و لا یو مز مزو و لا یو اور کلی نہ کروائی جائے گی اور ناک میں بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا بھائی الماء پھر بہائیں گے پانی اس کے اوپر پھر پانی اس کے اوپر بہائیں بھائی اچھا اور میں نے بتلایا پانی بہانے سے پہلے کیا کرے ناک منہ اور کان میں روئی رکھ دیں گے بھائی تاکہ پانی اندر نہ جائے وہ یو جم مرو ہاں بھائی جس تختے پر اس کو اچل دینا ہے اس کو تین دفاع دھونی دے دیجیے تو کہتے ہیں وہ مرو شریر تین دفعہ جو ہے دھونی دی جائے گی دھونی دیں گے دھونی دینا جانتے یا نہیں جانتے بھائی جی بھائی انگارے وغیرہ آگ کے کوئلے جلا کر بھائی پھر اس پر کوئی خوشبو وغیرہ ڈال دی جاتی ہے خاص قسم کی تو پھر وہ اس کا دھواں دیا جاتا ہے اس چیز کو بھائی اس کو کیا کہتے ہیں دھونی دینا دھواں دینا خوشبودار بھائی تو کہتے ہیں وہ یو جم مرو شریر وطرن اور دھونی دی جائے گی اس کے تختے کو ویترن تاخ مرتبہ بھئی تین مرتبہ جی یا پانچ مرتبہ ہو گیا وغیرہ وہ لا او بیری اور ابالا جائے گا پانی ابالا جائے پانی بستری بیری کے ساتھ یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ پانی ابالا جائے گا بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس کو ابالا جائے اس سے کہتے ہیں سفائی اچھی طرح حاصل ہوتی ہے پتوں کو جب پانی میں ابال لیا جائے تو اس پانی سے بدن اچھی طرح صاف ہوتا ہے نیز میں بھی کہتے ہیں جلدی خراب نہیں ہوتی لاک جلدی نکلتی تو کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ ابالا جائے پانی کو بیری کے بیری کے ساتھ یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ اوبل ہرزی یا والا نا اشنان کے ساتھ اشنان یہ ایک بوٹی ہے جس سے صابن کی طرح کام لیا جاتا تھا بھائی یہ صابن کی طرح صفائی سے حاصل کی جاتی تھی اوبل ہرزی یا کس کے ذریعے اشنان کے ذریعے فلم یا خود فل ما خراخ کا فتحہ ہے بس اگر یہ نہ ہو والا نا یہ بھائی بیری کے پتے یا خرز نہیں ہیں پھل معلق تو کس پھر کس کے ساتھ دھویا جائے گا خالص پانی کے ساتھ بھائی خالص پانی کے ساتھ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ ہو بال اور دھویا جائے گا اس کے سر کو ولیحت اور اس کی داڑھی کو بل خطمی ختمی, ختمی یہ ایک بوٹی کا نام ہے ورانا جس سے صفائی بال وغیرہ خوب نرم ہو جاتے تھے جو جو جو اردو میں اسے گلے خیرو کہتے ہیں بھائی گلے خیرو یہ اردو میں بھائی نام لکھا ہوا بینا ستور بھائی ہاں یہ اردو میں اس کا نام ہے یہ بوٹی ہے بھائی اس سے بال نرم ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں خوب اچھی طرح بھائی ہاں یہ،, یہ بات تو رہ گئی تھی مولانا میں نے جب غسل کا طریقہ بیان کیا تو وہاں پر بھائی وضو کروانے کے بعد اب کیا کیا جائے اس کے سار اور داڑھی کو کس کے ساتھ دھویا جائے گل خیرو کے ساتھ بھائی سمجھ میں آپ یا اسی طرح صابن وغیرہ سے بھی دھویا جا سکتا ہے بھائی جی سو میو آ پھر لٹایا جائے اس کو بائیں پہلو پر تو دھویا جائے اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ یہاں تک کہ معلوم ہو جائے انفد و فل الا ما یلی تخت مو کہ پانی تحقیق پہنچ گیا ہے علا ما اس جگہ تک جو ملی ہوئی ہے اس کے نیچے بھائی یعنی اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے بھائی نیچے تک سم میور چو آئے منی پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر دیکھا پہلے بائیں پہلو پر لٹائیں گے تاکہ جب بائیں پہلو پر لٹائیں گے تو دایاں پہلو اوپر ہو جائے گا تو دایا پہلو پہلے دھویا جائے گا پھر اب, اب دائیں پہلو پر لٹایا تو اب بائیں جانب اس کے اوپر آ گئی اب اس کو دھویا جائے گا تو کہتے ہیں ثم مَيْلُ جَو عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ پھر بس دھویا جائے گا اس کو پانی کے ساتھ حَتَّى يُرَى يَهَا تَك معلوم ہو جائے ان الْمَاء قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِتَّ تَمِيلُهُ کہ پانی تحقیق پہنچ چکا ہے اس حصے کو جو اس سے نیچے ملا ہوا ہے یعنی اس کے نیچے تک پانی پہنچ ہے والا ہاں ورنہ تو وہ گر جائے گی بھائی میت تو لہٰذا اس کو بٹھائے اور اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے وم سہو بت نہ کیا کرے اور ملے بھائی اس کے پیٹ کو مت ہن نرمی سے بھائی نرمی سے ملنا فائن خارین ہوش ان غص الحو پس اگر اس سے کوئی پخانا وغیرہ بھائی نجاست خارج ہوئی غس اللہ اس کو کیا کر لے دھو لے بھائی ولا یو عید اور پھر اس کے غسل کو نہ لوٹائے میں نے بتایا بھائی سمجھ میں آیا بھائی پیٹ کو کیا, کیا, کیا تو اب یہ جو اگر نجاست خارج ہوئی ہے تو اس نجاست کی وجہ سے وہ جو پہلے دھویا ہے یا وضو کروایا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بھائی صورت سمجھ میں آ بھائی تو صاحب خزوری نے دو غسل کیے دو مرتبہ دھونے کا ذکر کیا ایک دائیں پہلو پر دھویا اور پھر بائیں پہلو پر میں نے تین ذکر کیے بھائی سمجھ میں علماء نے ذکر کیا ہے بھائی کہ تین مرتبہ اس طرح دھونا مصنون ہے مولانا اور تیسری مرتبہ کب دھوئیں گے تیسری دفعہ جب یہ اس کے پیٹ کو ملا ہے اس کو بٹھایا ہے اس کے بعد تیسری دفعہ اس پر پانی ڈالیں گے اور کافور ملا ہوا میں نے بتایا ڈال دیں گے بھائی میں یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کے ہاشیا نمبر تین میں بھی ذکر ہے بھائی چلیے یہ بعد میں دیکھ لیجیے گا فی سوبن پھر اس کو خوش کر لے کسی کپڑے میں نقشا ان شفو کا مان آتا ہے پونچھنا خوش کرنا تو تاکہ کفن گیلا نہ ہو گئی اس لیے اس کو خوش سم شف ہفی سوبین پھر اس کو پہنچ لے خوش کر لے کسی کپڑے میں ویو فِي أَكْفَانِهِ اور لپیٹ دیا جائے اپنے کفنوں میں اب اس کو کیا پہنائے جائیں گے بھائی اب اس کو کفن پہنایا جائے گا تو لپیٹ دیا جائے ڈال دیا جائے اس کو اپنے کفنوں میں وَيُجْعَلُ جال <الْحَنُوت> حَنُوت حَا کا فتحہ ہے وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رسی ہی و ہی یہ ایک عطر کا نام ہے مارانا خوشبو ہے خوشبو بھائی اچھا سمجھ میں ار کوئی بھی خوشبو ہو سکتی ہے بھائی وَيُجْعَلُ حَنُوتُ عَلَى رَأَسِهِ اور ہنوت خوشبو یعنی ایسر کوئی لگا دیا جائے آلہ راسی ہی ولیحیتی اس کے سر پر اور اس کی داڑھی پر ول کاپور والا اور کافور لگا دیا جائے الا مساجی ہی اس کے سجدے کی جگہ پر مساجد جمع ہے مسجد کی مارانا وہ سجدہ جس پر انسان کرتا ہے آزافت سجدہ بھائی ناک جو جو چیزیں سجدے میں نیچے لگتی ہیں ناک پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گٹنے اور دونوں پاؤں بھائی سمجھ میں آیا تو ان پر کیا لگا دے کافور لگا دے اور میں نے بتلایا کافور کسے کہتے ہیں ایک خوشبودار درخت ہے اس سے نکلنے والا ایک سفید رنگ کا شفاف مادہ ہے جسے دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور میت وغیرہ کو بھی لگاتے ہیں تو یہ کافور خوشبو ہے بھائی. تو یہ اس کے سجدوں کی جگہوں پر لگا دے سردوں کی جگہ پر وہ سنت کا فن اور رجول سلاستی اسواب اچھا آگے کفن کا ذکر آ رہا ہے بھئی. یاد رکھیے میں نے بتلایا پہلے ذکر کر دیا کسی کے اگر مرتے وقت کفریا کلیما منہ سے نکل گیا تو اس کا خیال نہیں کرنا بلکہ یو سمجھیں گے کہ موت کی شدت کی وجہ سے اس کی عقل چلی گئی تھی اور جب عقل چلی جائے تو اس صورت میں ہر چیز معاف ہے بھئی. تو کسی کو سے ذکر بھی نہیں کرنا اور اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کرنا کہ اس کی موت کفر پہ ہوئی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں سمجھنا بلکہ کیا سمجھیں گے موت کس حالت میں ہوئی ہے ایمان ہی کی حالت میں ہوئی ہے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے اسی طرح یاد رکھو بھائی اگر غسل دیتے وقت کوئی اس میں کوئی خرابی دیکھ لی بھائی غسل دیتے ہوئے مثلا چہرہ کالا ہو گیا ہے اس کا میت کا یہ چہرہ بگڑ گیا ہے عجیب بن گیا ہے انسان کو دیکھ کر خوف آتا ہے یہ اس طرح کی کوئی علامت دیکھی تو اس کا بھی چرچا نہ کرے وہ کسی کو نہ بتلائے ہے دینے والا صورت سمجھ میں آئی بھائی کسی کو نہ بتلائے یہ جائز نہیں ہے کسی کے سامنے ذکر کرنا لیکن اگر مرنے والا وہ اعلانیہ گناہ کیا کرتا تھا بھائی مثلا کوئی گانا بجانے والا تھا یا کوئی عورت تھی گانا بجانے والی یا ناچنے والی تھی یا فوائد تھی وغیرہ تو پھر لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ کیا کریں آئندہ ان کاموں سے بچیں اور توبہ کریں بھائی توبہ کریں تو یہ ورنہ ویسے کوئی بری علامت دیکھے تو نہیں بتانی چاہیے کسی کو ہاں اگر کوئی اچھی علامت دیکھی تو بتانا مستخب ہے مولانا بتانا چاہیے بھائی مسن چہرے پر رونق تھی نورانیت تھی مسکراہٹ تھی وغیرہ یہ چیزیں دیکھے تو پھر بتانی چاہیے بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تو یہ غسل کا طریقہ یہاں تک سارا بیان اور یہ یاد رکھنا مولانا غسل کا یہ طریقہ مصنون ہے جو تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا اگر کوئی اس طریقے پر غسل نہیں دیتا بلکہ سارے بدن کو ایک دفعہ دھو دیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے فرض ادا ہو گیا بھائی یہ جو تفصیل بیان ہوئی وضو کروائے تنجا پہلے پھر وضو کروانا اس کے بعد مولانا اس کے سر کو دھونا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پانی بانا یہ مسنون طریقہ ہے اگر کیا, کیا؟ کسی شخص نے سارے بدن کو ایک دفعہ دھو دیا تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا فرض ادا ہو جائے, جائے گا بھائی فرض ادا ہو جائے گا اچھا اب بھائی کفن کی تفصیل آ رہی ہے وہ سنت کفن اور سلاستی اظہاروں قمیصوں لفافہ اور سنت یہ ہے کہ کفن دیا جائے آدمی کو تین کپڑوں کے اندر تین کپڑے وہ کون کون سے ہیں اظہار ان ایک اظہار ہے وہ قمیص اور ایک قمیص ہے وہ لفافت اور لفافہ بھائی تین کپڑوں میں یاد رکھیں تفصیل بھائی کیسے پہنائیں گے کیا ہوگا کفن بھائی یاد رکھیے کتنے کپڑے ذکر ہوئے تین اظہار قمیص اور لفافہ اظہار جو ہے اظہار اظہار سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا ہوگا بھائی کہاں سے کہاں تک سر سے لے کر پاؤں تک پڑا ہوگا بھئی. سر بھی ڈھانپا جائے اور پاؤں بھی ڈھانپے جائے اظہار کی, کی کہاں کہاں سر سر سر بھائی اور چوڑائی اتنی ہو کہ دونوں طرف سے میت پر ڈالیں تو میت اس میں اچھی طرح چھپ جائے بھائی لے کر سمجھ آئے لپیٹا جا سکے اس پر اور قمیض قمیص کا طریقہ یہ ہے مولانا کہ میت کی گردن سے لے کر پاؤں تک کہاں سے لے کر گردن سے لے کر پاؤں تک اس سے دگنا کپڑا لے لو لمبائی میں تو دیکھو فرض کرو مولانا میت کا قد ہے گردن سے لے کر پاؤں تک ڈیڑھ گز تو اس سے دگنا کپڑا لو کتنا بھائی تین گز کپڑا لے لو اس تین گز لمبے کپڑے کو درمیان سے موڑو تو ڈیڑھ گز ایک طرف ہوا ڈیڑھ گز دو ہیں بن گئی یا نہیں بن گئی تو اور جہاں سے موڑا ہے وہاں پر تھوڑا سا بیچ میں سے کاٹنا ہے یہاں سے میت کا سار ہم نے گزارنا ہے الگ نہیں کرنے دونوں حصے مولانا بلکہ کیا کرنا ہے بیچ میں یہ جو گز کی دو تہیں بن گئی یہ جہاں سے وہ موڑا ہے اس جگہ پر تھوڑا سا کاٹ دینا ہے یہاں سے اب میت کا سر نکال لیں گے اور ایک حصہ اوپر کی طرف میت کے آ جائے گا دو تہوں میں سے اور ایک حصہ نیچے کی طرف, نیچے کی طرف, نیچے کی طرف آ جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی تو یہ خمیس کہلاتی ہے مارانا اس میں بازو وغیرہ نہیں ہے سیدھا ہی کپڑا البتہ سورت ہم نے کس کی دے دی قمیض کی دے دی کے درمیان میں چاک لگا کر اس کے وہاں سے میں پہنا دیں گے اور ایک حصہ میت کے نیچے آ جائے گا اور ایک حصہ میت کے اوپر آ جائے گا اور اتنا ہو کہ بھئی آرام سے قدموں کو ڈھانپ لے بھائی قدموں تک آ جائے سورج سمجھ تو اظہار کتنا تھا سر سے لے کر ماں تک ڈھانپ لے سارے کو اور تمیز کہاں سے کہاں تک ہے <تنج》> گردن سے لے کر <تنج》> پاؤں تک نیچے کی جانب بھی اور اوپر کی جانب بھی اور لفافہ یہ سب سے اوپر آتا ہے اور یہ ازار سے لمبا ہو تاکہ میت اس میں اچھی طرح ہم ڈھانپ لیں اور اوپر کی طرف بھی باندھ لیں گے اور قدموں کی طرف بھی باندھ لیں گے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی بھائی قد سے کچھ اوپر ہو اوپر گرا لگانی ہے بھائی باندھنا ہے ہم نے اسی طرح پاؤں کی طرف بھی باہر کچھ نکلا ہوا ہو لمبا ہو وہاں بھی ہم نے گرا لگانی ہے تفسیر سب کو سمجھ میں آگئی بھائی یہ کفن ہے وہاں بھائی ڈھانپنا ہے بھائی اوپر گرا لگانی ہے دیکھو سب سے پہلے نیچے وہ لفافہ جو لمبا کپڑا ہے اظہار سے بھی ایک ہاتھ لمبا ہے مولانا سب سے پہلے اس کو نیچے بچھا دیا اس کے بعد اس کے اوپر اظہار بچھا دیں گے کیا کریں گے اظہار بچھا دیں گے سب سے نیچے لفافہ اس کے اوپر اظہار اس کے بعد اس کے اوپر قمیص کیا کریں گے بھائی قمیص کا آدھا حصہ بچھا لیں گے آدھا حصہ سر کی طرف رکھ دیا میت کو لائے اس کپڑے کے اوپر رکھ دیا مالانا اور پھر قمیص سب سے اوپر کیا ہے قمیص ہے اس سے نیچے کیا ہے اظہار ہے اس سے نیچے کیا ہے لفافہ ہے اب قمیص بھائی آدھی بچھی ہوئی ہے اور آدھی کس طرف پڑی ہے سر کی جانب تو اب وہاں آرام سے بھائی میت کے سر کی طرف سے اس کو پہنا دیں گے اور پھر یہ ایک حصہ اوپر میت پہ ڈال دیں گے بھائی قمیص کا سب سے پہلے اوپر کیا آ گئی قمیض پھر اس کے بعد نیچے کیا تھا اظہار اب اظہار دونوں طرف سے لپیٹ دیں گے میت کے اوپر پھر اس کے بعد سب سے باہر کیا تھا لفافہ اب اس کو اچھی طرح لپیٹ دیں گے میت کے اوپر اور دونوں طرف باہر کی طرف کیا کر دیں گے گرا لگا دیں گے اور اگر کھلنے کا خطرہ ہے تو درمیان سے بھی کیا کر سکتے ہیں گرا لگا سکتے ہیں کہ پٹی وغیرہ کے تو باہر سر کی طرح جو کنارہ ہے اس کو بھی کسی پٹی وغیرہ سے باندھیں گے پاؤں کی طرف بھی پٹی وغیرہ سے باندھیں گے اور اگر درمیان سے کھلنے کا خطرہ ہے تو وہاں بھی پٹی سے باندھیں گے تفصیل سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ سنت کفن اور رج لفی سلاس یہ کہ کفن دیا جائے آدمی کو تین کپڑوں میں اظہار قمیص ہوں وہ ایک اظہار اور قمیص اور لفافہ فعینی آلہ سو بینی جازا اور اگر اکتفا کر لیا دو کپڑوں پر تو یہ بھی جائز ہے قمیص نہیں پہنا ہی صرف اظہار اور لفافے پر اکتفا کر لیا یہ بھی جائز ہے ہاں مصنون یہ ہے کہ تین کپڑے ہونے چاہئیں لیکن اس سے کم دیں یہ درست نہیں مالانا ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جائز ہے وہ ادارہ اراد لفا لفافت جب ارادہ کریں لفافے کو اس پر لپیٹنے کا کس کے لپیٹنے کا ارادہ کریں بھائی سب میں اسی طرح کرنا ہے پہلے دائیں طرف سے ڈالنا ہے پھر کس طرف سے ڈالنا ہے دائیں طرف سے تاکہ دائیں جانب اوپر رہے کپڑا بھائی دائیں جانب والا تو کہتے ہیں فیضا اراد لفا, لفا فتح او بل جانبل اے سر جب ارادہ کریں لفافے کو لپیٹنے کا میت پر تو ابتدا کریں بائیں جانب سے فال قل پس اس کو اس کے اوپر ڈال دیں سم ابل پھر کس طرف سے دائیں طرف سے تو دیکھو اب کون سی جانب اوپر آ گئی دائیں جانب اوپر آ گئی فائن خواہ تشیر ہو آدھ اور اگر یہ خوف ہو کہ کھل جائے گا کفن میت سے آ تو کیا کریں اس کو باندھ دیں بھائی لگا دیں گرا لگا دیں خمسطی ابین اور عورت کو کفن دیا جائے گا پانچ کپڑوں کے اندر اظہار قمیصوں خیماروں خر قطن تربتہ لفافہ عورت کے پانچ کپڑے ہیں مولانا کفن کے ایک ایزار ہے اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک وہ قمیص ان اور ایک کیا ہے قمیص وہی کرتا ہے مولانا گردن سے لے کر پاؤں تک جو نیچے کی جانب بھی آئے گا اوپر کی جانب بھی وہ خیمار ان خیمار ہے دوپٹہ مولانا جسے سر بند بھی کہتے ہیں سر یہ تقریباً ڈیڑھ گز کا کپڑا یہ اس کے سر پر بھی ڈال دیا جاتا ہے اور عورت کے بال جو ہے مولانا بال اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں ایک حصہ دائیں طرف سینے پر ڈال دیا اور ایک حصہ بائیں طرف سینے پر ڈال دیا اس اوڑنی میں لپیٹ کر اوڑنی سر پر رکھی اور پھر نیچے کی طرف بالوں کو اس میں لپیٹ دیا اور ایک حصہ کس طرف ڈال دیا دائیں طرف اور ایک حصہ اس کے اوپر طرف سینے پر ڈال دیا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو یہ, خیمار ہے. یہ ایک ہی چیز زیادہ ہے سدیون کی سدیا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی تو یہ کپڑا ہے والا نا سینہ بند جس کو کہتے ہیں سینا بند یہ ہوگا بھائی بغلوں سے لے کر گن بغلوں سے لے کر کہاں تک گٹنو تک ایک کپڑا ہوگا جس میں اس کو لپیٹا جائے گا بھائی وہ اور پانچواں کپڑا کیا ہے لفافہ جو میں نے بتلایا سب سے اوپر ہوتا ہے اور سب سے لمبا کپڑا ہے بھائی تو کہتے ہیں فینو آتی اور اگر اتفاق ہے تین کپڑوں پر عورت کے اندر تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز کون سے تین کپڑے ہیں بھائی ازار خمار اور لفافہ وہ یقون الخیمار فاق القمیسی تخت الفافہ اور جو اوڑنی ہے جو دوپٹا ہے فوق قمیص وہ قمیص کے اوپر ہوگا تحت الفاف اور لفافے کے نیچے ہوگا بھائی شاہ روحا رہا اور ڈال دیے جائیں گے اس کے بعد اس کے سینے پر اس کے سینے پر اس کے بال ڈال دیے جائیں گے اس خیمار میں لپیٹ کر بھائی نصف ایک جانب اور نصف دوسری جانب عورت کے کفن بھائی مر کے کفن میں سب سے پہلے ہم نے کیا بچایا تھا لفافہ اور اس کے اوپر کیا بچھایا تھا مزار ہزار مزار اس کے بعد اس کے اوپر کیا آیا تھا بھائی تو عورت کے اندر بھی یہی ترتیب ہے البتہ کرتا جب عورت کو کرتا وہ پہنا دیا اس کے بعد اس کو وہ اوڑنی پہنا دی جائے گی سر پر بالوں کو اور پھر اس میں بالوں کو لپیٹ کر اس کے سینے پر ڈال دیا جائے گا اس کے بعد بھائی اب اس کے اوپر کیا آیا اظہار آ جائے گا اسی طرح اظہار کے اوپر کیا آ جائے گا لفافہ کیا آ جائے گا اچھا ایک چیز رہ گئی نا کیا خرق. وہ خیر کا رہ گیا بھائی وہ سینا بند رہ گیا وہ کہاں پر ہوگا بھائی تو اس کے بارے میں یاد رکھیے بھائی خیرقہ اظہار سے اوپر ہو خیر کا اظہار کے اوپر ہو یعنی ازار کے بعد معلوم سب سے پہلے کیا ہے قمیص ہے قمیص کے بعد کیا ہے خیمار ہے خیمار کے بعد کیا ہوگا اظہار اور اظہار کے اوپر کیا آ جائے گا خیرقہ آ جائے گا اور خیرقے کے اوپر پھر کیا آ جائے گا لفا ترتیب سمجھ میں آئی کہ نہیں دوبارہ سنو سب سے پہلے کیا ہے قمیض قمیض کے اوپر خمار بھائی وہ سر پہ جو پہنا تمیز کے بعد خمار خمار کے بعد ازار وہی اظہار اظہار کے اوپر کیا جائے گا وہ خرقہ آ جائے گا مولانا وہ, گا وہ سینہ بند اور اس کے بعد سب سے اوپر کیا آئے گا لفافہ آ جائے گا تو میں نے کیا ترتیب بتلائی سینہ بند کو اظہار کے نیچے ہونا چاہیے یا اوپر ہونا چاہیے اوپر ہونا چاہیے, اوپر ہونا چاہیے. لیکن اگر سینا بن اظہار سے نیچے رکھا یہ بھی جائز یا سب سے اوپر رکھا لفافے سے بھی اوپر رکھا پھر بھی جائز سے تو ولا یو سر راہ شارل ولا اور کنگی نہ کیے جائیں میت کے بال بئی ولا لو اور نہ اس کی داڑھی کو میت کے بال سر رہا سر رحے کنگی کرنا کنگھی کی حاجت نہیں مولانا میت کو یہ تو زینت کے لیے ہے مولانا اور میت کو زینت کی حاجت نہیں وال روح والا یو قسط و شاروح اور نہ کاٹے جائیں اس کے ناخن اور نہ اس کے بال بھائی بال اور ناخن نہیں کاٹے جائیں گے میت کے مولانا یاد رکھنا یہ درست نہیں ہے اگر کسی نے کاٹ دی ہے تو میت کے ساتھ ہی رکھ دو کفن کے اندر ساتھ ہی دفن کریں بھائی تج مراقفان قبلا اینو درا جا وا اور دھونی دی جائے گی کفنوں کو قبل اس میں میت کو لپیٹنے کے تین مرتبہ و مَرُ تج مر تج مارو بھی پڑھ سکتے ہیں تجمارو بھی پڑھ سکتے ہیں و تجمر الاقفان و غونی دی جائے گی کفنوں کو قبل ای دراجہ فیھا قبل اس کے کہ میت کو اس میں لپیٹا جائے وی تران تاک بئی سمجھ تین مرتبہ یا تین یا پانچ مرتبہ اس کو دھونی, دے دی, کو دھونی دی دی جائے گی بھائی سمجھ میں ہے کوئی دھواں خوشبو دار دھواں وغیرہ اگر بتی وغیرہ لگا لی بھائی سمجھ میں اس کے ذریعے خوب اچھی طرح کا فا فرو علیہ جب اس تقفین سے فارغ ہو جائیں بھائی فلو علیہ تو پھر کیا پڑھیں اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ علیہ حقیقت القلم